بللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفخی ہی ونفسی وَلَقَدْرُ بَتَ تَحْقِيقِ اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا نوحا نوکو علاق قوم ہی اس کی قوم کی طرف انی لکم بے شک میں تمہارے لئے ہم نظیر درانے والا مبین واضح اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی انی خافو بے شک میں ڈرتا وعلیکم تم پر عذابہ یوم علیم دردناک دن کے آداب سے فقال الملا اوپس کہا سرداروں نے اللہ دینہ کفر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا بن قوم ہی اس کی قوم میں سے اس کی قوم میں سے ان لوگوں کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا مان راکا کا ہم نہیں سمجھتے تجھ کو ہم نہیں دیکھتے تجھ کو اللہ بشار متلانہ مگر ہمارے جیسا ہی بشر ومان ارا کا, کا اور نہیں ہم دیکھتے کہ پیروی کی ہے تیری اللہ مگر ان لوگوں نے ہم اراض لو جو ہم میں سے گھٹیا لوگ ہیں رضیل لوگ ہیں بادی رایظ ظاہر رائے کے مطابق یا موٹی سمجھ والے رمان را عموم علینہ اور نہیں ہم سمجھتے تمہارے لیے اپنے آپ پر بن فضل کوئی فضیلت بل نظل بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو کازا کالا کہا یا قومی قوم ارآ تم کیا خیال ہے تمہارا ان کن تو اعلیٰ بینت اگر ہوں میں یا خبر دو مجھ کو اگر ہوں میں واضح دلیل پر مبی اپنے رب کی طرف سے آطانی رحمت من دی اور اس نے مجھ کو دی ہے رحمت اپنی طرف سے امیت علیکم بس وہ پوشیدہ ہو گئی تم پر انزیمو کو منہ کیا ہم لازم کر دیں تم کو وہ و انتم لہکارے ہوں حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو و یا اور میری قملاکمار ہی مالا میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر اللہ, علی اللہ علیہ مگر اللہ پر ہی و مانا بھی طور دلّہ دینا اور رہی ہوں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ ولاق و رب ہیم بے شک ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے ولاکن لیکن میں آراکم سمجھتا ہوں تم کو قوماً ایسی قوم تجاروں کہ تم جہالت میں پڑھتے ہو یا جہالت برتتے ہو گویا قومی اور میری قومینسرنی کون مدد کرے گا میری من اللہ اللہ سے ان تر اگر میں نے ان کو دھتکارا افلا تدکارون یا ان کو دور ہٹایا افلا تدکارون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے والا عقور القمر نہیں میں کہتا تمہارے لیے اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں والا عالم الغیبہ اور نہ ہی میں سب جانتا ہوں غیب کو ولا عقول انی ملک اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ولا عقول و اور نہ ہی میں کہتا ہوں ان لوگوں کو تصدری اعینکم جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں لن اللہ خیرہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا نہیں عطیہم اللہ خیرہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ بما فی الفسم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے انی عد البن ظالمین بے شک میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قالو تو انہوں نے کہا قد نا تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے پھتھر تجدالا نہ تو بہت زیادہ کیا ہے ہم سے جھگڑے کو پختی نہ پستو لے آ ہمارے پاس بیمار تعبنا نہ جس کا تو ہم کو وعدہ کرتا ہے ان کو تمن اگر تو سچوں میں سے ہے خالہ کہا انما میں عتی کم بھی ہلّا ہو بے شک وہ لائے گا تمہارے پاس صرف اور صرف اللہی ہی انشا اگر اس نے چاہا وہ ان تم بھی مہجزین اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے ولا انفاقم نصفی اور نہیں فائدہ دیتی تم کو میری نصیحت ان عرب ان انصح الم اگر میں تم سے نصیحت تم تمہاری خیر چاہوں انقانا یرید اللہ یقینا اللہ تعالیٰ ہے ارادہ کرتا تم کو گمراہ کر دے وہ رب ہے اور طرف لوٹائے جاؤ گے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ دیا ہے کل کہہ دیجئے نفتاری تو اگر میں نے اس کو کھڑا ہے فعالیہ اجرامی بس مجھ پر ہی ہے میرا جرم کرنا وانا بری اور میں بری ہوں اما اس چیز سے تجریمون جو تم جرم کرتے ہو وہ اوہ الا نوح اور وحی کی گئی انو کی طرف اللہ علیہ کا کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم سے اللہ مگر من وہ لوگ ہی قد آمانا جو ایمان لا چکے فلاں اس پس تو نہ غم خا با کانو ی اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں بس نہ الفلکا اور تو تیار کر کشتی بھی آئونی نہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ وہی نہ اور ہماری وہی کے مطابق وہ تو خاکب اور نہ تو بات کر بج صرف اللہ زینہ ان لوگوں کے بارے میں ظالموں جنہوں نے ظلم کیا بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُ الْقَارُ وہ تیار کرتا تھا قشتی کو وَقُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ اور چب بھی کوئی گزرتا اس کی قوم کا سردار ساخر اومن ہو وہ اسے مزاق کرتے تعالیٰ کہا ان تسخروا منا اگر تم مزاق کرتے ہو ہم سے یا مزاق اڑاتے ہو ہمارا ان کم <مِنكُم> تو بے شک ہمارا مقیم اور اترتا ہے اس پر قائم رہنے والا عذاب اذا جا کہ جب ہمارا حکم آ تم وفارت اور نور ابل پڑا کل نہ فی اس میں من کل زو جین اسنین ہر چیز سے دو قسمیں دو جوڑے وہ اہلا کا اور اپنے اہل کو اللہ من کا علیہ القول مگر جس پر بات پہلے ہو چکی ہے و من آمنہ اور جو ایمان لے آیا وہ ما آمنہ ماہو اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اللہ قلیل مگر تھوڑے ہی وقال اور قبو اور اس نے کہا سوار ہو جو فی اس میں بسم اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ مجرے اس کا چلنا ہے وا گرسا اور اس کا ٹھہرنا ہے ان ربی بے شک میرا رب لغفور رحیم بہت زیادہ بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے وہ یہ تجریب اور وہ ان کو لے کر چلتی تھی مئو موج میں کل جبالی پہاڑ کی طرح ماناد ع نو نبنا ہوا اور نے اپنے بیٹے کو وقانا فیز وکانہ فی, فی معزل اور تھا وہ دوری میں الہدگی کی جگہ میں یا بنیا اے میرے بیٹے ارکب معانا سوار ہو جا ہمارے ساتھ بلا تکن اور نا تو ہو جا مل کافرین کافروں کے ساتھ معزل کنارے کو بھی کہتے ہیں تالا کا حادثہ قریب میں جگہ پکڑوں گا علا جبر پہاڑ کی ایسے پہاڑ کی طرف کے یاسمونی المائی جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا تعالیٰ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ ہی نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ تعالیٰ کے معاملے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اللہ مرحم پر اللہ نے رحم کیا وہ عالابل موجو اور حائل ہو گئی ان کے درمیان موج فقا من المغرقین پس وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے وقلا اور کہا گیا یا ارض اے زمین ابلی ابلا نکل دے ماں آ کے اپنے پانی کو و یا سماؤ آسمان اقلی بھی روک لے وہ گیزل اور پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا یا نیچے اتار دیا گیا وقوزی قوزیل امرو اور معاملہ معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا یا کام تمام ہو گیا وسطوت اور وہ کشتی ٹھہری الجودی کی پر یہ پہاڑ کا نام ہے وکیل اور کہا گیا بعدن دوری ہے یا ہلاکت ہے قومی الظالمین ظالم قوم کے لیے و نادا اور پکارا نو نو نے ربا ہو اپنے رب کو پکالا بس کہا ربی اے میرے رب ان نبنی بے شک میرا بیٹا من علی میرے اہل سے ہے ان وعدہ اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے ون کام الحاق اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے فیصلہ کرنے والا کہا یا من کا وہ گھر والوں میں سے میں سے نہیں ہے عمل بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے فلا تسلنی پستوں نہ مجھ سے سوال کر ما لئی سلا کا بھی علم جس کے بارے میں تجھ کو کوئی علم نہیں ہے انی عائد کا میں بےشک میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں ان تکو من مل کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے اعلیٰ کہا ربی اہم رب انبکا میں پناہ چاہتا ہوں تیری تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ان اس علاقہ کہ میں تجھ سے سوال کروں ما ایسی چیز کے بارے میں لئی سلی بھی علم جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے وہ اللہ تک فی الحال اگر تو نے مجھ کو بخشاوا توحمنی اور مجھ پر رحمہ کیا اکمن اور خاص ترین تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے قلعہ کہا گیا یا نوعین احبت احبت بی سلام سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے وبرکات نلیکار برکتیں ہوں تجھ پر وہ علا اور, اور ان امتوں پر کئی کئی جماعتوں پر مممم ما ان لوگوں میں سے جو تیرے ساتھ ہیں وہ اور کچھ امتیں سنتریب ان, ان کو ساد و سامان دیں گے فائدہ پہنچائیں گے سنما یمس یمسنا پھر چوئے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب العلیم دردنا کازاب تلکمن امبا علغیبی یہ غیر کی خبروں میں سے ہیں ہم کو وہی ہیں آپ کی طرف ما کا. نہیں تھا تو جانتا اس کو تو اور نے کہا یا قوم احبود اللہ ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالا غیرو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الا نہیں ہے ان انتم نہیں ہو تم اللہ مختار مگر جھوٹ باندھنے والے یا قوم یا سوال نہیں کرتا ان اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ ہی پر جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس ذات پر جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے افلا تعقلون کیا ہے عقل نہیں رکھتے و یا قوم, قوم بخش طلب کرو اپنے رب سے متوبو رہی پھر اس کی طرف رجوع کرو اسے توبہ کرو یورارا وہ آسمان سے نادر کرے گا تم پر بادل جو خوب برسنے والا یا دھار بارش بھائی کم اور جادہ کرے گا تم کو نہ تم پھرو مجرمین مجرم بن کر یا نہ تم منہ پھرو مجرم بن کر یا کو کہا یا کو یاد اے عدودہ بھی نہیں تو لے کے آیا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل بھی تاری کی آلیہ اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے اداہوں کو ان قولی کا تیری بات کی وجہ سے وما ماندا بھی مکمنی اور ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان نقول ہم نہیں کہتے اللہ مگر یہ بات ہی کہ اقبا کا بہدو اعلی حتیینہ تاری کر دیا ہے تجھ پر بعض الہاتینا ہمارے معبودوں میں سے بعد نبی سو ان برائی کو قالا انی اشہد اللہ میں اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہوں وشهدو اور گواہ ہو جاؤ انی بری ان کے بیشک میں بری ہوں مما چیز سے تشریكون جو تم شرک ٹھہراتے شریک کرتے ہو من دون ہی اس کے علاوہ فقی دونی پس تدبیر کرو میرے خلاف جمیعن سارے ہی تم ملاتن تو پھر مجھ کو مہلت نہ دو انی علی اللہ ہی بے شک میں نے توقل کیا ہے بھروسہ کیا ہے اللہ پر ربی و ربی کم جب میرا اور تمہارا رب ہے مامنداب نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا جاندار اللہ مگر ہوا آخر تم بناسیہ کی ہوا پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی کو ان ربی بے شک میرا رب الراف مستقیم سیدھے راستے پر ہے ان طبل و پھر جائیں فقت ابلاخت کم بس میں نے تم کو پہنچا دیا ہے ماں اور سرتو بھی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں کم تمہاری طرف تخلیف و ربی قومن غیر اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا دور رونا کوئی اور تم اس کو ہرگز بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے ان ربی علی کل شے حفیظ بیشک میرا رب ہر چیز کی خوب حفاظت کرنے والا ہے ولما جاء امرنا اور جب ہمارا حکم اگیا نچینا ہودن والذین امنوا معه ہم نے نجات دے دی ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ ہم نے نچیناهم من عذاب غلیظ اور ہم نے ان کو نجات دی سخت عذاب سے وہ تلك عادن اور یعاد ہے جاهدوا بیات ربیہم جنہوں نے اپنی آ رب کی آیات کا انکار کیا وا اسو رسولو اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی و تبعوا اور پیروی کی امر کل جبار ان عنید سرکش جابر بہت زیادہ سخت جابر کے حکم کی و اتبعوا فی هذه دنیا لعنتا یوم القیامات اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لانت اور قیامت کے دن بھی اللہ خبردار نے عاد اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا قومی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور علا نہیں ہے وہ انشا کو مل اس نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے بس تانہ رقم کی اور تم کو آباد کیا ہے اس میں بخش طلب کرو الے ہی اور اس, پھر اس کی طرف توبہ کرو اس کی طرف رجوع کرو انبی قریب مجیب بے شک میرا رب بہت زیادہ قریب اور بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے کالون نے کہا یا سالے مرجو تحقیق تو تھا ہمارے اندر امید کیا گیا قبل ہادہ اس سے پہلے کیا تو ہم کو منع کرتا ہے انا گدا کہ ہم عبادت کریں مایا گدو آبا جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و انفیشت ربی اگر شک شک میں ہیں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے آتا نہیں میرے کو رحمت انوٹس نے دی ہے مجھ کو رحمت فرمین سرو نہیں بس کون میری مدد کرے گا میری اللہ اللہ سے ناصیت ہو اگر میں نے اس کی نافرمانی کی فما تزید ونانی غیرہ پس تم نہیں زیادہ کرتے کرو گے مجھ کو مگر خسارے میں ہی ویا کو میری قوم ها اللہ نہ آیتن یہ اللہ تعالیٰ کی اٹھنی ہے تمہارے لیے نشانی پزارو ہا بس اس کو چھوڑ دو تاق الفی عرد اللہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں ولا تمسو اور نہ تم اس کو چھو بھی سو ان برائی کے ساتھ فیا خدا کم اگر نہ پکڑ لے گا تم کو اداب قریب قریب اداب فاکروہ پسروں نے اس کو اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو کالا کہا تمتعو تم فائدہ اٹھاؤ پار تم اپنے گھروں میں خلا ستائی یامن تین دن تکن یہ بات ہے غیر و مخلوب جو جتلایا گیا نہیں ہے یہ جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا قلما جا امرونہ جب ہمارا حکم آ گیا نچینا سالح ہم نے نجات دے دی, دی صارق کو ولدینہ امن و مرا ہوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ رحمتہ اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ اور من یوم اور اور اس کی برائی سے نجات دی رب القوی تیرا رب بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ غالب ہے ظالم ال سیاحت اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سیاحت نے صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گٹنوں کے پل یہ یہاں پر سیاحا کا ذکر ہے دوسری جگہ پر زلزلے کا ذکر ہے اس قوم کے لیے تو درست بات یہ ہے کہ زلزلہ بھی تھا اور چیخ بھی تھی دونوں چیزیں تھیں رجفہ اور سیاحا کا الب یگنو گویا کہ وہ اس میں آباد ہوئے ہی نہیں الا خبردار انہوں فرشتے آئے ابراہیم ابراہیم کے پاس بالبشر خوشخبری لے کر کالو سلامن انہوں نے سلام کہا کالا سلامن تو اس نے بھی سلام کہا بھی تھا بس نہیں ٹھہرے انجا لے آئے ایک بچڑا حنیز بھنا ہوا فلما را کشپ دیکھا ہوں ان کے ہاتھوں کو لا لاتاثر کہ وہ نہیں بڑھتے اس کی طرف ناکیرا ہوں ان کو اجنبی محسوس کیا و او جیسا من اور ان سے محسوس کیا ڈر قالوا تولا نه کہا لا تخف تو ڈر انا ارسلنا الى قوم لوط بیشک ہم بھیجے گئے ہیں لوط کی قوم کی طرف ومراته ور اس کی بیوی قائمتم وہ کھڑی ہوئی تھی فزاحت قص بس وہ ہنسی فبشرناها پس ہم نے اس کو خوشخبری دی اب اسحاق اسحاق و من ورا اسحاق يعقوب اور اسحاق پشت میں يعقوب کی بھی قالت اس نے کہا يا ويلتا اي افسوس ا کیا میں جنوگی گی و انا جبکہ میں بوڑھی ہوں و هذا اور یہ میرا خاوند شیخاں بوڑا ہے ان ھاذا شیء عجيب یہ بہت عجیب چیز ہے قالو تو انہوں نے کہا اتعجبين من امر اللهی کی کیا تو تعجب کرتی اللہ تعالی کے معاملے سے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اہل البیتی اے اہل بیت انه حمید مجید بیشک وہ بہت زیادہ تاریخ کیا گیا بہت زیادہ بزرگی والا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الرؤو جب دور ہو گیا ابراہیم سے در وجات المصرا اور آئی اس کے پاس کچھ خبری یجا دلونا فی قوم لوت وہ چھگڑا کرتا تھا ہم سے لوت کی قوم کے بارے میں اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِیبٌ بے شک ابراہیم بہت زیادہ بردبار بہت زیادہ آہیں بھرنے والا اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا یا ابراہیمو اے ابراہیم اَعْرِضْ عَنْحَادَا اس سے عراض کیجئے اِنَّهُ قَدْ جَا عَمْرُ حالت یہ ہے کہ تیرے رب کا کے عذاب غیر لوتن اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یا قوت کے اعتبار سے ان کی وجہ سے کالا اور کہا ہاضا یومن عصیب یہ دن ہے بہت سخت وہ جا آئی اس کے پاس اس کی قوم یو را علوم رہی نہ مجھ کو رسوا کرو میرے مہمانوں میں رشید تمہارے اندر کوئی نیک آدمی, بھلا آدمی نہیں ہے کالوں نے کہا جارم تھا کہ مالا نافی کا حق ہمارے لیے نہیں ہے بیٹیوں میں کوئی حق ان تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں نے کہا لو ان بھی تم قوت ہوتی میرے لیے تمہارے خلاف کوئی قوت او آ بھی الا رکن شدید یا میں جگہ پکڑتا مضبوط جگہ کی طرف یا کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا کالوں نے کہا یا لوتو اے لوت ان رسول ربی بے شک تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں نہیں لوگ کا وہ حرکت نہیں پہنچیں گے تیری طرف عصری بھی اہلی کا پس تو رات کے وقت لے کر نکل جا ب بے لے لی رات کے ایک ٹکڑے میں ولا التفط رات کے حصے میں ولا التفقن اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ایک علم رہا تک مگر تیری بیوی انا ہو مصیبہ بے اس کو بھی پہنچنے والا ہے ماں اسابہ جو ان کو پہنچے گا اننا معاہدہ مسبر ہو ان کا وعدہ صبح کا ہے البر بھی قریب کیا سبح قریب نہیں ہے پلما جا امرونہ جب ہمارا حکم آگیا گیا جا نا ہم نے اوپر والے کو نیچے والا کر دیا وہ امتر نا علیحا اور ہم نے بارش کی ان پر پتھروں کی ملس من منزود کھنگر مٹی کی یا کھنکھناتی مٹی کے پتھروں کی مصوبہ ماتن جو نشان زدہ تھے عیدہ ربی کا تیرے رب کے ہاں سے وما ہی من الظالمین ظالمین بعید اور ظالموں سے وہ دور نہیں تھے چلو